من ہمزی و نفسی و نفسی ولقد عاتینہ ابراہیم اور من قبل و بہی بھی عالمین اور یقینا ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے رہنمائی یا سمجھ بوجھ عطا کی اور ہم اس کو خوب جاننے والے تھے ارقال علی ابی ہی و قومی ہی مہاد ہی تما تھی رلتھی ان آ کے فون جب اس نے اپنی با اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو جن پر تم ارتکاف کیے ہوئے ہو یا جن کے ارد گرد تم رکے ہوئے ہو قالوا انہوں نے کہا وجدنا وجنا آبا ان ہم نے اپنے آبا کو ان کی عبادت کرنے والا پایا ہے کال ان تم بآبا کمفی غلال یقینا تم اور تمہارے آبا واضح گمراہی کھلی گمراہی میں تھے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللہ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے رب السّما واطی فتح بلکہ تمہارا رب تو وہ آسمان و زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ انا شاہدین اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں ان و طلّہ اور اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کے خلاف خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے فجعل لهم جذاذ الا كبير لهم لعلهم الیہ یرجعون پس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے ایک بڑے کے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه من انه لمن الوالمین انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے کالو انہوں نے کہا سمنا فتح یدکر یو قال الح ابراہیم لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو سنا ہے وہ ان کا ذکر کرتا ہے اسے ابراہیم کہا جاتا ہے قالوا انہوں نے کہا الناس کالون کہ انہوں نے کہا کہ اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں انہوں نے کہا فعلتا ہاضا بھی آلیہ تین یا ابراہیم کیا تو نے ہی یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم کالا کہا بل فا کبیر حاضہ فص علوم ان کا نوت خون اس نے کہا کہ بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ کیا ہے سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ تو وہ اپنے نفسوں کی طرف اپنے دلوں کی طرف لوٹے انہوں نے کہا یقیناً تم خود ہی ظالم ہو ثُمَّ نُقِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُولَىٰ يَنْتِقُونَ پھر وہ اپنے سروں پر الٹا دیے گئے یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں تمہیں ما تعبدون من دون اللہ افسوس ہے ہے تم پر اور ان پر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اف اللہ کاقل نہیں رکھتے قالوا انہوں نے کہا ہر کون کم ان کم تم انہوں نے کہا اسے جرادو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو قال قلنا نہ ہم نے کہا یا نہ بردم و سلام ابراہیم ہم نے کہا ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ابراہیم پر وہ الادو بھی ہی خلا الم انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے ہی ان کو انتہائی خسارے میں ڈال دیا سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا بنا دیا ونجنا بارکنا فی ہار العالمین اور ہم نے اسے اور لوت کو اس زمین سرزمی کی طرف اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت ڈالی ہے وَيَعْقُوبَ اس حاک و صَالِحِينَ اور ہم نے اس کو عطا کیا اس اور یعقوب نافیلا زائد وک اللہ صَالِحِينَ اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا وج اللہ معمتون نبی امرینا اور ہم نے انہیں ایسے امام ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے وہینکا و, و قانول قابدین اور ہم نے ان کی طرف وہی کی نیکیاں کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے تھا اور لود ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جو کہ گندے کام کیا کرتی تھی ان نہم کانو قوم فَاسِقِينَ فاصقین یقیناً وہ برے نافرمان لوگ تھے و ادخلناه في رحمتنا ار ہم نے اس کو اپنی رحمت میں داخل کیا انه من الصالحین یقینا وہ نیکوں میں سے تھا نوحا ابن ادم من قبل اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے قبل ہم کو پکارا فستج بنا له تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا فنجیناه واهله من الكرب العظیم تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا واناصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا اور ہم نے ان لوگوں کے خلاف اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انهم كانوا قوم سوء يقینا وہ برے لوگ تھے فاغرقناهم اجمعين تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اور داود اور سلیمان کو جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَرَمُ الْقَوْمِ جب اس میں لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں وَقُلْنَا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے فَفَحَمْنَا ها سُلیمان تو ہم نے اسے سمجھا دیا سلیمان کو وَقُلْنَ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا و شخر نام واود اور داود کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا وہ قیر اور پرندوں کو وقلنا اور یقینا ہم کرنے والے تھے سنعت لبوس لکم اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانا ذرا بنانا سکھا دیا کم سم تاکہ وہ تمہاری لڑائی سے تمہارا بچاؤ کرے فحل انتم شاکرون تو کیا تم شکر کرنے والے ہو والیسلیمان الريحا عاصفتا تجري بامریه الى الارض التي باركنا فيها اور سليمان کے لیے ہوا مسخر کر دی جو تیز چلنے والی تھی اس کے حکم سے اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی وکنا بكل شيء عالمین اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ و من الشیاطین من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك و كنا لهم حافظین اور شیطانوں میں سے جو اس کے لیے غوطہ لگاتے ہیں اور کام کرتے ہیں اس کے سوا اور یقینا ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ ایوب ادنا ربا مس درط ارحمرحمین اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے پھستا جب نال فقش نامہ بھی ہی <دُرِّن> تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف تھی جو اس کے ساتھ تکلیف تھی جو اسے تکلیف تھی ہم نے اس کو دور کر دیا وہ آتی ہُولہ وزقرآبین اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیئے اپنی طرف سے رحمت کے لیے اور یہ یاد دہانی ہے نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے وہ اسماعیلا وہ ادریسہ وزل کفلی کل وزل کفلی کل مین صالح اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالقفل ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھے نام ہے ہاں جی وَأَدْخَلْنَا هُمْ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت میں اِنَّهُمْ مِنَ الصالحین یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا وَدَنُّونِ اِذْدَّهَبَ مُغَادِبَ اور مسلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا فَدَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے فَنَادَا فِي الدُّلُمَاتِ تو اس نے اندھیروں میں پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے انی کنت من الظالمین یقینا میں ہی ظالموں میں سے تھا فستجبنا لہو ونججیناہو من الغمی وقدالک ننجی المؤمنین تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو ہم نے غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں وہ زکریہ ادنا رب لاتر فرد خیر الوارتی اور زکریہ کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو وارثوں میں سے بہترین ہے فستا لَهُ و لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یہ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا ان كَانُوا ہم فِي یوں سارے نف الخیرات یقیناً کی کاموں میں جلدی کرتے تھے وہ رغب و اور وہ ہم کو پکارتے تھے رغبت اور خوف سے وہ کان اللہ اور وہ ہمارے لیے آجزی کرنے والے تھے خشوع کرنے والے تھے ولطی فرجہ آیت العالمین اور اس عورت کو جس کی شرمگاہ کو جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا نہمت یق... آ... یہ امت ایک ہی امت ہے تمہارا رب ہوں فہب پس میری عبادت کرو امرا ہوں کلین اور وہ اپنے معاملے میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور سب کے سب ہماری طرف ہی लौटने والے ہیں۔ ہی کافر لو۔ سمین یعمل مین الصالحاتی واهو مؤمن فلا کفرن لسعیہ۔ فاس جو نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کا کی نا قدر نہیں کی جائے گی۔ اس کی کوشش کی ناشکری نا قدر نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ اور لادم ہے اس بستی پر جسے ہم ہلاک کر دیں کہ بے شک وہ واپس نہیں لوٹیں گے حتّى اذا یہاں تک کہ یہ عجوج اور معجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے وقت رب الوعد الحق اور سچا وعدہ بالکل قریب آ جائے گا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَتٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُ تو اچانک لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا یا ٹک لگائے رہیں گی یا ویلنا اے افسوس قد کننا فی غفلت من هذا یقینا ہم اس سے غفلت میں تھے بلکننا ظالمین بلکہ ہم ظالم تھے انکم ماتعبدون من دون اللہ حصب جہنم یقینا تم اور جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے رہے و جہنم کا ایندھن ہے ان تم لہا وار تم اس میں وارد ہونے والے ہو لو کا نہا ما وارا اگر یہ الہ ہوتے تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے وہ کلا خالدون اور سب ہی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں لہم فیحا لا فیحاس ان کے لیے اس میں ظفیر چیخنا ہے اور وہ اس میں نہیں سنیں گے کا انہا مبادون یقیناً وہ لوگ کہ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھائی سبقت لے گئی وہ اس سے دور رکھے ہوئے ہیں لا وہ اس کی آہٹ نہیں سنیں گے وہم فی مشتحت انفسوم خالدون اور وہ اس میں جسے ان کے دل چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں لاحض فضا الاقبر ان کو بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی غم میں نہ ڈالے گی و تعلقہ ملائقہ اور فرشتے ان کو آگے سے آ کے لیں گے ہادی کن تم تو یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم دیے جاتے تھے جس جس ہم آسمانوں کو کو دیں گے طرح اپنے کتابوں لپیٹتا ہے جس طرح ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی ہم اس کو لوٹائیں گے وعدا علینا ہم پر یہ وعدہ ہے انا کنہ فعلین یقینا ہم کرنے والے ہیں والدنا فبوری دکری انتہا عبادی صارح اور یقینا ہم نے ہر آسمانی کتاب میں ذکر کے بعد یہ لکھا کہ یقینا زمین یعنی جنت اس کے وارث بنے گے میرے نیک بندے یہاں پر عرض سے مراد جنت ہے انفادن یقیناً اس میں ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں پما ارسل کا اللہ رحمۃ اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر جہان بالوں پر رحم کرتے ہوئے یعنی نبی علیہ السلط اسلام کو بھیج کر اللہ نے رحمت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا اس لیے تھا کہ اللہ تعالی جہان والوں پر رحمت کریں قل انما یوحا الی یا انما الہکم الہ واہد کہہ دیجئے کہ یقینا میری طرف صرف میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا الہ صرف اور صرف ایک ہی ہے فهل انتم مسلمون تو کیا تم فرما بردار ہونے والے ہو ف ان تولوا اگر وہ پھر جائیں فقل پس کہہ دے اذن تقم على میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے برابر طور پر و ان ادری اقریب ام بعید ما اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ قریب ہے یا دور انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون یقیناً وہ بات میں سے بلند آواز والی بات کو بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَاحِينَ اور میں نہیں جانتا کہ شاید یہ تمہارے لیے ایک عازمائش ہو اور ایک وقت تک کچھ خائدہ اٹھانا ہو قُرْ رَبِّحْكُمْ بالحق کہ آقالا کہا رب حکم بالحق اے میرے رب فیصلہ کر حق کے ساتھ وہ الرحمن المستعان المستعین العلامہ تاسفون اور ہمارا رب رحمان وہ مدد طلب کیا گیا ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو